بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ اےچ اے ڈاٹ ڈاٹ او جی اس لی اللہ کے بندو اقلے حلال کا استعمال کرو اس بات کا تہیا کر لو کہ ہم نے زندہ رہنا ہے تو حلال کھا کے زندہ رہنا ہم نے اپنی اولادوں کو زندہ رکھنا ہے تو حلال کھلا کے زندہ رہنا اور مجھے یقین ہے میرا یہ ایمان ہے رب سے جس بات کی توقع رکھے رب اس کی توقع کو پورا کر دیتا اگر کوئی تہیا کر لے میں نے حلال ہی کھانا ہے تو اللہ اس کو کبھی حرام کے قریب پھٹکنے دیتا لیکن خود بندہ چھوڑ ہو چھوڑ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو حرام سے محفوظ اس لیے لوگوں حلال کمائی کا بندوبست حلال کمائی کے لیے ہر ایسی چیز سے اجتناب ضروری ہے جس کو رب کائنات نے اپنے قرآن میں یا رحمت کائنات میں اپنے فرمان میں ناجائز قرار دیا اس چیز کی خرید و فروخت جائز کی جتنی قسمیں ہیں لاٹری کی جتنی قسمیں ہیں ان کے آلات کی خرید و فروخت بھی جائز شراب کے لیے بنائے جانے والے مٹکے ان کی خرید و فروخت دی جائے حدیث سے میں آیا ہے محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے برتنوں کو حرام قرار دیا ہے جو برتن حرام کے لیے استعمال ہوتے وہ سارے برتن حرام ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے اور جو لوگ تمنگر ہیں ہماری مسجد میں شاید کوئی ایسا ہو لیکن مسئلہ یاد رکھ لو یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا بھی حرام قرار دیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا بھی اس لیے جو شخص کھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن خریدتا ہے وہ حرام کا احتکاب کرتا ہے اس کی روزی حرام ہے سونے اور چاندی کے برتن کھانے کے لیے بیچنا حرام خریدنا حرام ہے ویسے سونا اپنی بیویوں کو جتنا بھی جی چاہے پہلا لیکن اس کو برتنوں کے طور پر استعمال کرنا جائز اس لیے علماء نے اس بات میں بھی احتیاط کی ہے کہ بڑے ہوٹلوں کے اندر دنیا کے جتنے بڑے ہوٹل ہیں ان کے اندر پیالیاں اور ان کے چمچے چینی ڈالنے کے لیے یا چائے میں چینی ہلانے کے لیے یا کھانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں چاندی کے چمچے اور کانٹے استعمال کیے جاتے ہیں کسی مومن کو چاندی کا بنا ہوا کانٹا یا چاندی کا بنا ہوا چمچ استعمال کرنا شرم جائز اسی طرح اسی طرح سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا جائز ریشم کے کپڑے پہننا جائز ریشمی کپڑا وہ ریشم جو کہ کیڑے کا ہوگا آرٹیفیشل مصنوعی سلک کے کپڑے پہننے میں کوئی گنا لیکن خالص ریشم کے کپڑے مومنوں کو پہننا جائز اگر کسی کو خارج کی بیماری صرف بیماری کے دور کرنے کے لیے علاج کے طور پر وہ ریشم کا کتا پہن سکتا ہے لیکن صرف لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشاوری چیز جتنی نشاور چیزیں ان کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کرنا جائز ہے اسی لیے چاہے شراب کی خرید و پروخت اور شراب کی دکان کھولنا حرام ہے اسی طرح چرس کی افیم کی ہیروئن کی اور بنگ کی نشہ آور چیزیں دوسری جو ہیں ان کی خرید و پروخت بھی ایک مسلمان کے لیے جائز ہے اب دیکھو تو صحیح اللہ نے کتنا حال ہمارے سب ہم کو ادا کیا اگر ہم شریعت کے احکام پر پابندی سے عمل کریں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جتنے گناہ ہیں یہ سب مٹ جائیں ان کا کوئی وجود بھی باقی اگر کوئی نشے والی چیز نہ فروخت کرے نہ اس کو خریدے پھر بچوں کو نشے کی عادت کبھی پڑ سکتی کہاں سے پڑتی ہے بازار میں بکتی ہے لوگ خریدتے ہیں جو کوئی بھی نشاور چیز کی خرید و پروخت کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق خریدنے والا بھی اور بیچتا بھی دی. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے ریشم کے کپڑے پہننے حرام کر دیے اسی طرح لیے سونے کا کوئی سا زیور سونے کا آخے کھول کر پورا پریوار سونے کا کوئی زیور بھی پہننا جائز اہل حدیثوں کو بھی بیماری لگ گئی ہے وہ اہل حدیث اعلی حدیث نہیں ہے جو اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہلاتا ہے اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی دیتا ہے وہ بھی جانوی اور جو اپنے بیٹے کے لیے لیتا ہے وہ بھی ظاہمی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی اور شودے دے لوگ ہیں شو اور سمجھتے ہو شودے کے نہیں اور سمجھتے ہو لاہروں کے نہیں شو نئے لوگ اپنی امارت کے اظہار کے لیے دو ہزار روپئے کی فرم دو ہزار روپئے سے آدمی امیر ہو جاتا ہے یہ امارت کی علامت نہیں یہ محمد کی بلارت کی علامت ہے صلی اللہ اتنا ہی روپیہ کسی کے پاس اچھل رہا ہے وہ مسجد کو صدقے کے طور پر دے دیں نہیں دے سکتا اللہ نے دینے کی تو نہیں دی اپنے داماد کو دس ہزار روپیہ دے دے بیس دے دے لاکھ دے دے دو لاکھ دے دے اس کو جہنم خرید کے کیوں دیتا ہے اور اس داماد کو بھی عقل کرنی چاہیے جو بڑی خوشی تھے اس طرح معلوم ہوتا ہے شو نے کبھی سونا دیکھا ہی نہیں ہے پھر پینتا پھرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے دو ہزار روپے کی کیا حیثیت ہے خدا کی قسم ہے اس دور میں تین چار ہزار روپئے کا جوتا آتا ہے چمڑے کا بنا ہوا اگر عمارت کا اظہار کا شوق ہے تو جوتا لے دو اس کو چار ہزار روپئے کا کبھی تمہارے سر پہ مارے کبھی اپنے سر پہ مارے حرام کیوں لے کے دیتے ہو اور پھر کھیو دے اس طرح جس طرح کسی چوڑی کو موٹھی مل گئی نا سارے مزے والوں کہ ادھر ہو کے کھڑی ہو جاؤ نہیں تاکہ میری انگوٹھی تمہیں نظر آئے شرم کی بات ہے مسئلہ یاد رکھو کوئی مومن کسی مومن کو اگر کافروں سے اس کی رشتہ داری ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا خدا نے جی. کوئی مومن کسی مومن کو سونے کی انگوٹھی توقع کے طور پر مرد کو عورت کو دو جتنی جی چاہے جی چاہ دو جیتنا جی چاہے دو اگر تدنگی کے اظہار کے لیے بڑی پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو منڈے کی ماں کو سونے کے کڑے بنا کے دے دو اس لیے میں نے یہ اتنی بات الفیم کے ساتھ کہی ہے کہ میں نے خود ایسے ریسوں کو دیکھا انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہنی شرم کی بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اس نے سونے کی انگوٹھی پھیلی حضور کی عادت یہ تھی مسئلہ بڑی نرمی کے ساتھ سمجھاتے تھے بڑے پیار کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ یہ بندہ ہو نبی نے اس کی انگوٹھی میں چھاپ دیکھی اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی اور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کھینچ کر اس کو مسجد سے باہر بھینک دیا فرمایا سنو یہ تم نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی جہنم کی آنکھ کا ایک کڑا پیدا ہوا ہے ہائے ہائے ایمان ان کا تھا اسلام ان کا تھا نبی سے پیار ان کا تھا سرور کائنات نے کہا اللہ نے سونے کو میری امت کے مردوں کے لیے حلال اور امت کی عورتوں کے لیے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال کرا یہ کہاں اور اٹھ کر چلے گئے وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگا ایک بندے نے اس کا بازو پکڑ لیا دوسرے صحابی نے ہائے ہائے ہائے کہا کہاں جاتے ہو کہ گھر جا رہا ہوں کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہا جس کو نبی نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھا لوں کہا نبی یہ پاک نے تو مسئلہ بتلایا کہ تجھے پہننا حرام تیری بیوی کو پہننا کہا ٹھیک ہے مسئلہ معلوم ہو گیا لیکن جسے محمد نے پھینک دیا ہے میں اس کو اٹھانا بھی گوارا ہوں یہ آج کسی کو مسئلہ یاد سارے لوگ عہد کرو ماضی میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دے آئندہ ساری زندگی اس غلطی کا ارتقاب وہ بول اس غلطی کا ارتکاب اور جن نوجوانوں نے گوٹیا پہلے یہ فورن اتار دیں اپنی بہن کو دے دیں اپنی ماں کو دے دیں اپنی بیوی کو دے دیں کم وہ یہ نہ سمجھے کہ انہیں سونا اپنے گرد بیٹھا ہوا ہے انہوں نے سانپ اپنے گرد بیٹھا ہوا ہے اور وہ سانپ جو جہنم کا سانپ ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور رب کائناب نے اپنے قرآن میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز اور موٹا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز حرام ہے ہر وہ چیز جو دفاع ہے ہر وہ چیز وہ حرام ہے ہر وہ چیز جو پلید ہے وہ حرام ہے ہر وہ چیز جو نقصان دے ہے زہر زہر اس کا بیچنا اس کا خریدنا جائز ہے نقصان دہ چیز کو بھی مومنوں کو خریدنا جائز یہ موٹے مسئلے ہیں انشاءاللہ اللہ تجارت کی باقی قسموں کے بارے میں کہ وہ بہت پیچیدہ ہیں اور اچھے بلے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی حلال کی ہے اور کون سی حرام کی انشاءاللہ اللہ ان کے بارے میں اگلے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی آخر دعوانہ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 اللہ محملہ محمد ان والا علیہ محمد ان کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم, آل ابراہیم کا حمید الد اللہ مبارک محمد ان والا عل محمد ان کما بارک تعالیٰ ابراہیم, ابراہیم مجید ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہر نقصان دہ چیز کا اگر خرید و فروخت کرنا حرام ہے تو سگریٹ اور تمباکو یہ بھی نقصان دہ ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے اکثر علماء کا فتوی یہ ہے اکثر اکثر علماء کا فتوی یہ ہے کہ سگریٹ کی تمباکو کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے سگریٹ اور تمباکو کی خرید و فروخت جائز اور ہمارے جتنے پرانے ایل ایس ہوا کرتے تھے ان کے ہاں سگریٹ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا خاص طور پر اور آج کی نئی طب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جتنے لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو کینسر ہو جاتا ہے ان کو کینسر ہو جاتا ہے اب حکومتوں نے امریکہ کی حکومت نے بھی یہ پھٹوا دیا ہے کہ ہر سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا جائے کہ یہ خرید رہے ہو کینسر خرید رہے ہو خرید رہے ہو تو کیا خرید رہے ہو اس لیے اس بات کے طبی طور پر بھی معلوم ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیز کوئی ثابت ہوئی ہے تو شریعت اسلامیہ کا حسن ثابت ہوا ہے کہ اتنی خوبصورت یہ شریعت ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو انسان کی صحت کو نقصان تھا اس لیے اکثر علماء نے یہ فتوا دیا ہے کہ اس کا خرید کرنا اور فروخت کرنا جائز حکے کے بارے میں بعض علماء میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں اس میں نفع نقصان نہیں ہوتا بیماریوں کے لیے ہوتا ہے اور اس میں نشا بھی نہیں ہوتا بس لیکن اکثریت نے اس کو بھی ناجائز کرا دیا بریلوی مدد کے بہت بڑے بزرگ جن سے بریلوی مطلب چلا ہے ان کو حکا پینے کی عادت تھی مولانا احمد رضا خان انہوں نے جب اعتراض کیا گیا جی آپ اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں دعوی کرتے ہیں ہکا پیتے تو ان کو بھی یہ بات کہنے لگے کہ میں اور شیطان باری باری پیتے ہیں مطلب ہے انہوں نے بھی اس کو اچھا اکثریت کا فتویٰ یہی ہے اور حقیقی بات یہ ہے اس سے بدبو آتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو نماز کے لیے آتے ہوئے بدبودار چیزوں سے پرہیز کرنے کا جس نے پانچ وقتہ نماز پڑھنی ہے اس نے پانچ وقتہ سوٹا لگانا ہے وہ مسجد میں کیسے آئے گا پھر اس لیے میرا دل میں فتوا نہیں دیتا اس مسئلے میں کوئی میں نے یہ مسئلہ ضرور بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اسے بعض علماء نے لیکن اکثر علماء نے اسے ناجائز کا اور جو جائز کہتے ہیں وہ بھی مکرو کہتے ہیں